أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين پير اللعنة وها إكواب هيجا وہ اپنے پنجوں سے زمین قریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے دفن کرے وہ کہنے لگا افسوس میں اس کو جیسا ہونے سے بھی عاجز رہا کہ اپنے بھائی کی لاش دفنا دیتا چنانچہ وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا مِنْ أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قَتَلَ نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ رسلنا ثُمَّ إِنَّ مِّنهم بَعْدَ فِي اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو قتل کر دے سوائے اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد کرنے والا ہو تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا اور جو شخص کسی ایک جان کو نا حق قتل ہوئے ہونے سے بچائے تو گویا اس نے تمام لوگوں کی جان بچائی اور ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے پھر بے شک اس کے بعد ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں حد سے نکل جانے والے ہیں إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الاضى فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او يوفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ذلك لهم خزیوں ولهم عذاب عظیم جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں ان کی سزا تو صرف یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا سولی دی جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے یہ دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اس قتل نا حق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی قدر و قیمت کو واضح کرنے کے لیے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل فرمایا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور تکریم ہے اور یہ اصول صرف بنی اسرائیل ہی ہی کے لیے نہیں ہے اور یہ اصول صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں تھا اسلام کی تعلیمات کے مطابق بھی یہ اصول ہمیشہ کے لیے ہے سلیمان بن ربعی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری سے پوچھا یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے جس طرح بنی اسرائیل کے لیے تھی انہوں نے فرمایا کہ ہاں قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں بنی اسرائیل کے خون اللہ کے ہاں ہمارے خونوں سے زیادہ قابل احترام نہیں تھے حوالے تفسیر ابن کثیر پھر اس میں یہود کو زجر و توبیخ ہے کہ ان کے پاس انبیاء دلائل و براہین لے کر آئے لے کر آتے رہے لیکن ان کا رویہ ہمیشہ حد سے تجاوز کرنے والا ہی رہا اس میں گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو قتل کرنے اور نقصان پہنچانے کی جو سازشیں کرتے رہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ان کی ساری تاریخ ہی مکر و فساد سے بھری ہوئی ہے آپ بہرحال اللہ پر بھروسہ رکھیں جو خیر الماکرین ہے تمام سازشیوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے پھر اس کی شان نزول کی بابت آتا ہے کہ عقل اور عرینہ قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ آئے انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے باہر جہاں صدقے کے اونٹ تھے بھیج دیا کہ ان کا دودھ اور پیشاب پیو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا چنانچہ چند روز میں وہ ٹھیک ہو گئے لیکن اس کے بعد انہوں نے اونٹوں کے رکھوالے اور چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ ہنگا کر لے گئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمر کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے جو انہیں اونٹوں سمیت پکڑ لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پیر مخالف جانب سے کٹوا ڈالے ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروائیں کیونکہ انہوں نے بھی چرواہے کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا پھر انہیں دھوپ میں ڈال دیا گیا حتیٰ کہ وہیں مر گئے صحیح بخاری میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ انہوں نے چوری بھی کی قتل بھی کیا ایمان لانے کے بعد کفر بھی کیا اور اللہ رسول کے ساتھ محاربہ بھی بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 233 و صحیح مسلم حدیث نمبر 1671 یہ آیت محربہ کہلاتی ہے اس کا حکم عام ہے یعنی مسلمانوں اور کافروں دونوں کو شامل ہے محاربہ کا مطلب ہے کسی منظم اور مسلح جہتی کسی منظم اور مسلح جتھے کا اسلامی حکومت کے علاقے میں یا اس کے قریب صحرا وغیرہ میں راہ چلتے قافلوں اور افراد اور گروہوں پر حملہ کرنا قتل و غارت گری کرنا سلب و نحب اغوا اور آبرویزی آبرو ریزی کرنا وغیرہ اس کی جو چار سزائیں بیان کی گئی ہیں امام خلیفہ وقت کو اختیار ہے کہ ان میں سے جو سزا مناسب سمجھے وہ دے دے بعض لوگ کہتے ہیں اگر محاربین نے قتل وہ سلب کیا اور دہشت گردی کی تو انہیں قتل اور سولی کی سزا دی جائے گی اور جس نے صرف قتل کیا مال نہیں لیا اسے قتل کیا جائے گا اور جس نے قتل کیا اور مال بھی چھینا اس کا ایک دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں یا بائیں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا اور جس نے نہ قتل کیا نہ مال لیا صرف دہشت گردی کی اسے جھلا وطن کر دیا جائے گا لیکن امام شوقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلی بات صحیح ہے کہ سزا دینے میں امام کو اختیار حاصل ہے بحوال فتح القدیر پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ توبہ کر لیں پس تم جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے الَّذِينَ اللَّهَ فی سبیلِهِ <تفلحون> اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کے رستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم بشق جن لوگوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے اور اس کے برابر اور اور اس کے برابر اور بھی ہوتا کہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دیں تو بھی وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے یوریون خوری مقیم وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے مگر وہ اس میں سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف یعنی گرفتار ہونے سے پہلے اگر وہ توبہ کر کے اسلامی حکومت کی اطاعت کا اعلان کر دیں تو پھر انہیں معاف کر دیا جائے گا مذکورہ سزائیں نہیں دی جائیں گی لیکن پھر اس امر میں اختلاف ہے کہ سزاؤں کی معافی کے ساتھ انہوں نے قتل کر کے یا مال لوٹ کر یا آبرو ریزی کر کے بندوں پر جو دست درازی کی یا جرائم بھی معاف ہو جائیں گے یا ان کا بدلہ لیا جائے گا بعض علماء کے نزدیک یہ معاف نہیں ہوں گے بلکہ ان کا کساس لیا جائے گا امام شوکانی اور ابن کثیر رحمہ اللہ کا رجحان اس طرف ہے کہ مطلق انہیں معاف کر دیا جائے گا اور اسی کو ظاہر آیت کا مقتض بتلایا ہے البتہ گرفتاری کے بعد توبہ سے جرائے معاف نہیں ہوں گے وہ مستحق سزا ہوں گے بحوال فتح القدیر و ابن کثیر پھر وسیلے کے معنی ایسی چیز کے ہیں جو کسی مقصود کے حصول یا اس کے قرب کا ذریعہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو کا مطلب ہوگا ایسے اعمال اختیار کرو جس سے تمہیں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہو جائے امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اباحر تصدق على القربۃ و تسدق و تقوا ولاغرخا الخیر اللہ تقرب البادہ البہم وسیلہ جو قربت کے معنی میں ہے تقوا اور دیگر خصال خیر پر صادق آتا ہے جن کے ذریعے سے بندے اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں اسی طرح منحیات و محرمات کے اجتناب سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اس لیے منہیات و محرمات کا ترک بھی قرب الہی کا وسیلہ ہے لیکن جاہلوں نے اس حقیقی وسیلے کو چھوڑ کر قبروں میں متفون لوگوں کو اپنا وسیلہ سمجھ لیا ہے جس کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں ہے البتہ حدیث میں اس مقام محمود کو بھی وسیلہ کہا گیا ہے جو آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا اس لیے آپ نے فرمایا جو آزان کے بعد میرے لیے یہ دعائے وسیلہ کرے گا وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا بحوالی صحیح البخاری حدیث نمبر 614 و صحیح مسلم حدیث نمبر 384 دعائے وسیلہ جو ازان کے بعد پرنی مسنون ہے یہ ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلت والفضیلت وابعثہ مقاما محمودا اللذی وعدتہ بحوالی صحیح بخاری حدیث نمبر چھ حدیث میں آتا ہے کہ ایک کافر سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تو زمین بھر سونا فدیاں دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا پسند کرے گا وہ اس بات میں جواب دے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو دنیا میں اس سے بہت کم کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا تو نے وہاں اس کی پرواہ نہیں کی اور اسے دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا بحوال صحیح البخاری حدیث نمبر چھ ہزار اور صحیح مسلم حدیث نمبر دو پھر یہ آیت کافروں کے حق میں ہے کیونکہ مومنوں کو بالآخر سزا کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ جَزَاءً بِمَا مِّن اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ <حَكیم> اور تم چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو یہ اللہ کی طرف سے اس گناہ کی عبرتناک ناک سزا ہے جو انہوں نے کیا اور اللہ غالب خوب حکمت والا ہے فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ <تصفيق> پھر جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے ألم تعلم أن الله له ملک کیا تمہیں علم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا بخش دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے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 آپ ان لوگوں کا غم نہ کھائیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں ان لوگوں میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لاتے اور کچھ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے وہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں اور دوسری قوم کی جاسوسی کرنے والے ہیں جو ابھی اطاعت کے لیے آپ کے پاس نہیں آئے وہ کلمات کا موقع ہے وہ محل ثابت ہونے کے بعد اسے بدل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو قبول کر لو اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو ان سے الگ تھلگ ہو جاؤ اور جسے اللہ فطنہ میں اور جسے اللہ فطرے میں ڈالنا چاہے تو آپ اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں قطن کچھ اختیار نہیں رکھتے وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف بعض فقہائے ظاہریہ کے نزدیک سرقے کا یہ حکم عام ہے چوری تھوڑی سی چیز کی ہو یا زیادہ کی اسی طرح وہ ہرز مطلب محفوظ جگہ میں رکھی ہو یا غیر ہرز میں ہر صورت میں چوری کی سزا دی جائے گی جب کہ دوسرے فکہا اس کے لیے ہرز اور نصاب کو ضروری قرار دیتے ہیں پھر نصاب کی تعین میں ان کے مابین اختلاف ہے محدثین کے نزدیک نصاب ربع دینار مطلب دینار کا چوتھا حصہ یا تین درہم یا ان کے مساوی قیمت کی چیز ہے اس سے کم چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اسی طرح ہاتھ رسغ مطلب پینچوں سے کاٹے جائیں گے کہنی یا کندھے سے نہیں جیسا کہ بعض کا خیال ہے تفصیلات کے لیے کتب حدیث و فقہ اور تفاصیر کا مطالعہ کیا جائے پھر اس توبہ سے مراد عند اللہ قبول توبہ ہے یہ نہیں کہ حاکم قاضی کے پاس ثابت ہو جانے کے بعد توبہ سے چوری یا کسی اور قابل حد جرم کی سزا معاف ہو جائے گی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کفر و شرک کے ایمان نہ لانے اور ہدایت کا راستہ نہ اپنانے پر جو قلق اور افسوس ہوتا تھا اس پر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو زیادہ غم اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو زیادہ غم نہ کرنے کی ہدایت فرما رہا ہے تاکہ اس اعتبار سے آپ کو تسلی رہے کہ ایسے لوگوں کی بابت اللہ کے ہاں آپ سے بعض پرس نہیں ہوگی پھر آیت نمبر اکتالیس تا چوالیس کی شان نظول میں دو واقعات بیان کیے جاتے ہیں ایک تو دو شادی شدہ یہودی زانیوں مطلب مرد عورت کا یہودیوں نے اپنی کتاب طورات میں تو رد و بدل کیا ہوا تھا علاوہ از ایں اس کی کئی باتوں پر عمل بھی نہیں کرتے تھے انہی میں سے ایک حکم رجم بھی تھا جو ان کی کتاب میں شادی شدہ زانیوں کے لیے تھا اور اب بھی موجود ہے لیکن وہ چونکہ اس سزا سے بچنا چاہتے تھے اس لیے آپس میں فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اگر انہوں نے ہمارے ایجاد کردہ طریقے کے مطابق کوڑے مارنے اور منہ کالا کرنے کی سزا کا فیصلہ کیا تو مان لیں گے اور اگر رجم کا فیصلہ دیا تو نہیں مانیں گے چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان سے پوچھا کہ تورات میں رجم کی بابت کیا ہے انہوں نے کہا کہ تورات میں ذنا کی سزا کوڑے مارنا اور رسوا کرنا ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو تورات میں رجم کا حکم موجود ہے جاؤ تورات لاؤ تورات لا وہ پڑھنے لگے تو آیت رجم پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے کی آیات پڑ دیں عبداللہ بن سلام نے کہا ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھایا تو وہاں آیت رجم تھی بالآخر انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے ہیں تو رات میں آیات رجم موجود ہے چنانچہ دونوں زانیوں کو سنسار کر دیا گیا ملاحظہ ہو صحیح البخاری حدیث نمبر 6841 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1699 و دیگر کتب حدیث ایک دوسرا واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ یہود کا ایک قبیلہ اپنے آپ کو دوسرے یہودی قبیلے سے زیادہ معزز اور محترم سمجھتا تھا اور اسی کے مطابق اپنے مقتول کی دیت سو وسع اور دوسرے قبیلے کے مقتول کی پچاس وصع مقرر کر رکھی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کے دوسرے قبیلے کو کچھ حوصلہ ہوا جس کے مقتول کی دیت نصف تھی اور اس نے دیت سو وسعت دینے سے انکار کر دیا قریب تھا کہ ان کے درمیان اس مسئلے پر لڑائی چھڑ جاتی لیکن ان کے سمجھدار لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے پر رضا مند ہو گئے اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی جن میں سے ایک آیت میں کساس میں برابری کا حکم دیا گیا ہے یہ روایت مسند احمد میں ہے جس کی صنعت کو شیخ احمد شاکر نے صحیح کہا ہے بہوالِ مسند احمد پہلی جلد صفحہ نمبر 246 امام ابن کسیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ممکن ہے دونوں سبب ایک ہی وقت میں جمع ہو گئے ہوں اور ان سب کے لیے ان آیات کا نزول ہوا ہو بحوال ابن کثیر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمعون للكذب اکالون للسحط فَإِن جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں اور جی بھر کر حرام کھانے والے ہیں پھر اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کریں اور اگر آپ ان سے منہ مو موڑ لیں گے تو اور اگر آپ ان سے منہ مو موڑ لیں گے تو بھی وہ آپ کو کتن کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور اگر آپ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کریں بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ فِيهَا حُکْمُ اللَّهُ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور وہ کیسے آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں جب کہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم ہے پھر وہ اس حکم سے منہ مو موڑتے ہیں اور وہ ایمان لانے والے نہیں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 وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ بِشَكْلَ حَم نے تورات نازل کی اس میں ہدایت اور روشنی ہے اسی کے ذریعے سے فیصلہ کرتے تھے انبیاء جو اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے ان لوگوں لیے ان لوگوں ان لوگوں لیے جو یہودی تھے اور اللہ والے اور علماء فیصلے کرتے تھے اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے نگران بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اور میری آیتوں تھوڑی اور میری آیتیں تھوڑی قیمت پر نہ بیچو اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف سب کے معنی بہت زیادہ سننے والے اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں جاسوسی کرنے کے لیے زیادہ باتیں سننا یا دوسروں کی باتیں ماننے اور قبول کرنے کے لیے سننا بعض مفسرین نے پہلے معنی مراد لیے ہیں اور بعض نے دوسرے پھر اسلمو یہ ان نبیون کی صفت بیان کی کہ وہ سارے انبیاء دین اسلام ہی کے پیروکار تھے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں یعنی تمام پیغمبروں کا دین ایک ہی رہا ہے اسلام جس کی بنیادی دعوت یہ تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے ہر نبی نے سب سے پہلے اپنی قوم کو یہی دعوت دعوت, دعوت توحید و اخلاص پیش کی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ <تصفيق> ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کو یہی وہی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے پس تم سب میری ہی عبادت کرو اسی کو قرآن میں الدین بھی کہا گیا ہے جیسا کہ سورہ شورہ کی آیت نمبر تیرہ میں کہا گیا ہے جس میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے لیے ہم نے وہی دین مقرر کیا ہے جو آپ سے قبل دیگر انبیاء کے لیے کیا تھا پھر لدین ہُو اس کا تعلق یا سے ہے یعنی یہودیوں سے متعلق فیصلہ کرتے تھے پھر چنانچہ انہوں نے تورات میں کوئی تغیر و تبدیل نہیں کیا جس طرح بعد میں لوگوں نے کیا پھر کہ یہ کتاب کمی بیشی سے محفوظ ہے یہ کتاب کمی بیشی سے محفوظ ہے اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے پھر یعنی لوگوں سے ڈر کر تورات کے اصل احکام پر پردہ مت ڈالو نہ دنیا کے تھوڑے سے مفادات کے لیے ان میں رد و بدل کرو پھر تم کیسے ایمان کے بدلے کفر پر راضی ہو گئے ہو